فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور امان والوں کو اور حقت میں فریب ناؤ دیتے مگر اپ ان کو اور انہیں شعور ناؤ